السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں محترم جناب قاری محمد جدید انصاری صاحب بکام محمدی مسجد پیر الہی بھائی کالونی کراچی مرخا پچیس جنوری سن دو ہزار آٹھ موضوع ہے مختار کل یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز صلافی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور آج وقت کچھ زیادہ ہو گیا اور یہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں تھا کہ میں وقت سے پہلے پہنچتا کیونکہ ٹریفک کافی تھا جس کی وجہ سے ہم کو یہاں آنے میں لیٹ ہوا اب میرے سامنے بڑی الجھن یہ ہے کہ میں اس پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں آپ کے سامنے और कहां بات رکھوں اور کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں کیونکہ کچھ لوگوں نے راستے میں مجھ سے کہا کہ آپ پونے دو تک کھینچ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہاں بزنس مین لوگ زیادہ آتے ہیں اور ان کا وقت بہت ہی محدود اور ابھی جب میں ممبر پہ بیٹھا تو مجھے یہ حکم ملا ہے کہ ڈیڑھ بجے سے آگے آپ نہیں جا سکتے میرے سامنے بڑی الجھن ہو جاتی ہے ایسے موقع پر کہ میں سوچ کے آتا ہوں کچھ اور لیکن پھر مقرر کے سامنے اور خطیب کے سامنے ایک بہت بڑی الجھن ہوتی ہے کیونکہ یہ ہم نے ایک فرض کی اہمیت اس کو دے دی کہ جو ہم نے وقت متعین کیا اسی وقت پر ایسا ہونا چاہیے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گھڑیاں نہیں تھیں لوگ وقت سے پہلے آ جاتے تھے وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا ہمارے ہاں بڑی الجھن یہ ہے کہ ایک ماحول نہیں ہے لوگ اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب بالکل نماز کھڑی ہونے والی ہے جبکہ قرآن بہت صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ یادین جمعر اللہ جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو کا مطلب تم جلدی کرو نکل جاؤ وزار البا اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو اس زمانے میں خرید و فروخت کا ماحول تھا اس لیے مفسرین یہاں یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی جس کاروبار سے جڑا ہوا ہے وہ اپنے اس کاروبار کو چھوڑ دے یہ مطلب ہے اس کا شادیوں میں باراتیں لیٹ ہو سکتی ہیں اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ سارا معاملہ صرف مسجد کے اس امام کے اور اس خطیب کے لیے ہوتا ہے جس کو بےچارے کو اپنی زبان میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیڑھ ہزار روپئے مہینہ پاتا ہے دو ہزار روپئے مہینہ پاتا ہے اور آپ پچیس اور تیس اور پینتیس و پچاس ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں جو اتارٹی جو پاور آپ کو کہنے کا ہے وہ اس امام کو حاصل نہیں ہے کیونکہ ایک بھنگی اور ایک مہتر جھاڑو لگانے کے لیے جب ہمارے دروازے کے باہر آتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ذرا ادھر بھی لگا دیجیے جھاڑو لیکن ایک امام اگر پانچ منٹ لیٹ ہو جائے نماز میں تو کہتے ہیں کہ حرام کی تنخواہ ملتی ہے تمہیں کیا کیوں لیٹ ہوئے تمہیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ علما اپنی خودداری کبھی نہ بیچے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ کو میرے بچے کو پڑھانے آنا ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ جہاں میرے پاس بادشاہ نے کہا میرا بچہ آپ کے پاس پڑے گا آپ کے ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھے گا میں محل میں رہنے والا ہوں امام بخاری نے صاف کہا کہ الگ سے پڑھانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں باشا نے کہا تمہیں میرے گھر آنا پڑے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں بالکل نہیں پیاسا کنویں کے پاس چل کے آتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں علم حاصل کرنا تمہارے بچے کو وہ میرے پاس آئے گا میں عالم ہوں قرآن و حدیث کا یہ علم دردر کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا کہ تمہارے بچے کو خود پہنچے پہ پڑھانے کے لیے جو علماء اپنے بچوں کو یا دوسرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں وہ امام بخاری کے اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ٹیوشن پڑھانے جانے میں اور اپنے گھر پہ بلا کے بچے کو پڑھانے میں ان دونوں میں کیا فرق ہے اور بچہ علم کہاں حاصل کر سکتا ہے اس کے گھر پہ اس کو پڑھایا جائے وہ یا دوڑ کے یا چل کے کسی کے گھر پڑھنے جائے امام بخاری کو نکال دیا گیا شہر چھوڑنا گوارا کر لیا لیکن اپنی خودداری کو نہیں بیچا داری کو نہیں بیچا یہاں قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے دار الجزا نہیں ہے دار العمل ہے عمل کا گھر ہے یہاں ہم کچھ بونے کے لیے آئے ہیں اور اس کا پھل ہمیں اوپر کاٹنا ہے دار الجزا اور سزا اوپر ہے یہ دار العمل ہے لا واہ زیرا تم وزرا قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ شفاعت نہیں کریں گے سفارش نہیں کریں گے بلکہ سجدے میں گر جائیں گے سارے پیغمبر منع کر دیں گے کہ میں سفارش کے لائق نہیں ہوں تب اللہ کے نبی کے پاس سارے لوگ آئیں گے اور سفارش کے لیے کہیں گے اللہ کے نبی اپنا سر زمین پر رکھ دیں گے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تاریخ و دوسانہ بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا پھر پکارے گا عرفا راسک یا محمد سل تا بخاری کے الفاظ پر غور کیجیے ارفا راسک اے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ بہت میری ہم دستانا تم نے بیان کر لی اٹھاؤ اپنے سر کو ارفا راست اپنے سر کو اٹھاؤ سل مانگو تو اتا جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا بتاؤ کیا مانگتے ہو تم سل سوال کرو تو اتا دیا جائے گا تب اللہ کے نبی کہیں گے اللہ یہ میری امتی یہ میری امتی یہ, میری امتی یہ گناہگار ہیں جہنم کیا دار ہیں اے اللہ جو بخشنے کے لائق ہے تو میری سفارش ان کے حق میں قبول کر لے تب اللہ جتنوں کو چاہے گا نبی کی سفارش پر بخش لے حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم مختار کل تھے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا سل مانگو توتا دیا جائے گا مانگو حالانکہ اللہ جانتا ہے وہ عالم الغیب ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا لیکن پھر بھی کہہ رہا مانگو تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ دنیا میں بھی میرا نبی میرا محتاج تھا اور آخرت میں بھی وہ میرا محتاج ہی رہے گا بغیر مانگے اس کو کچھ نہیں ملے گا امت کی سفارش کے لیے بھی اس کو مانگنا پڑے گا یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی جو لوگ نبی آکرم کو مختار کل سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دے رکھا ہے اور جو نبی جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہ جاتا ہے اور مستارک کل ہیں پورا پاور اللہ نے نبی کو دے دیا ہے نہیں چل تو مانگو دیا جائے گا بلکہ نبی کا حال تو یہ کیا ہے میری بیٹی فاطمہ رات کو اٹھا کر رات کو جاگ جایا جا کر اور اللہ تعالی کی عبادت میں اپنی راتوں کو گزار او میری بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ رسول تجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گا اور میری بیٹی اگر بغیر عمل کے تو اس دنیا سے چلی گئی تو تیرا باپ بھی قیامت کے دن تجھے نہیں بچا سکتا سلیمی نمالی معاشی ان کی من اللہ ہی یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو چاہے دنیا میں تو مجھ سے مانگ لے لیکن میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہ سکوں گا اسی کو ترمزی کی اس حدیث میں آپ دیکھیے لا تزالو قدم ہتمل قیامہ تایس اربع قیامت کے دن کوئی بھی آدمی اپنا قدم اس وقت تک ہٹا نہیں سکتا ہلا نہیں سکتا لا لاتو ظالا کا لفظ ہی عربی میں تسلسل بلا انختا کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسا تسلسل کہ اس کے اندر انقتا نہ ہو جیسے کسی آدمی کے پاس کبھی غریبی ہی نہ آئی ہو ہمیشہ امیر رہا ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ما زال زئی دن زید ہمیشہ امیر رہا زید نے کبھی غریبی دیکھی ہی نہیں ہے جب سے اس نے ہوش تب آپ تک وہ امیر رہا وہی لفظ یہاں پر بھی آیا لا تزال قدم آپ نے یوم القیامہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا برابر انسان کے دونوں قدم اپنی جگہ پر رکے رہیں گے وہ اپنا قدم ہلا نہیں سکتا ہم لوگ تو نماز میں کوئی آدمی ادھر ہوا چلو سب ملا لی پیر ملا لیا ہمارا قدم تو نماز میں بھی ہل سکتا ہے اور ہٹ سکتا ہے لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی آدمی اپنا قدم ہلانے کی طاقت نہیں رکھے گا لا لو قدم آپ القیامہ کوئی بھی پیر ہلانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ چار سوالوں کا جواب نہ دے دے وہی روایت اور ایک حدیث میں آتا ہے پانچ سوال کا جواب نہ دیتے پانچ سوال کا جب تک یہ سوال کا جواب وہ نہیں دے دے گا اپنا قدم نہیں ہلا سکتا ساٹھ سال ستر سال اسی اس سال اور اس سے بھی اوپر جو لوگ کراس کر چکے ہیں وہ لوگ ذرا غور کریں ان موری ہی ما اپنا پہلا سوال اللہ کرے گا او میرے بندے یہ بتا کہ نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا ان انو فی ما اپنا عمر کے اندر ساری چیزیں داخل ہیں پیدائش سے لے کر موت تک کا پورا کا پورا زمانہ عمر کے اندر شامل ہے بتاؤ تم نے اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ تم نے کہاں گزارا یہ پہلا امتحان حال ہے امتحان حال تو اللہ کیا ہے وہ ایگزام حال ہوگا اور اس کا پرچہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم کو پہلے ہی سے آؤٹ کر دیا ہے یہ پہلا ایگزام ہے جس کا پرچہ پہلے آؤٹ ہو رہا ہے یعنی تمہیں انہی پانچ سوالات کی تیاری کرنا ہے اور اسی کا جواب تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے دینا ہوگا بچہ امتحان میں بیٹھنے سے پہلے پورے سال محنت کرتا ہے اور کورس کی تیاری کرتا ہے پتہ نہیں کون سے سوال آ جائیں میرے بھائیو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پانچوں سوال پہلے بتا دیے کہ تمہیں انہی سوالات کی تیاری کرنا ہے کتنا ناکارہ ہے وہ طالب علم جس کو سوال معلوم ہو جائے اور پھر بھی وہ اس کی تیاری نہ کر سکے اور امتحان میں جانے کے بعد بھی وہ فیل ہو جائے ایسے میرے بھائیوں کتنا نالائق اور ناکارہ ہے وہ بندہ جو اللہ کے ان سوالات کے بتا دینے کے باوجود اور نبی کے ان سوالات سے آگاہ کر دینے کے باوجود وہ ان سوالات کے جواب کی تیاری نہ کرے ان میرے بندے بتا میں نے جو عمر دی تھی تو نے اپنی اس عمر کو کہاں گوایا کیا جواب دو گے ہر آدمی احساس کر لے اس کو جواب دینا ہے اور جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دے اس کا پیر اس کا انگا اس کا انگلی اس کی انگلی وہ اپنی انگلی کو ہلانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا اجازت ہی نہیں ادم آبد کوئی بھی ہو عبد کا لفظ نکرہ استعمال ہوا قبد عبد کا عبد آب یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حال میں ہوں یوم القیامہ قیامت کا لفظ یہ آ ہے قیامت کے دن کا یا اب عمر کے متعلق پورا کا پورا سوال کر لیا جائے گا لیکن جوانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے حالانکہ عمر کے اندر یہ بھی شامل ہے لیکن جوانی کے متعلق اللہ الگ سے سوال کرے گا وان فی ما بلا او میرے بندے میں نے جو جوانی بھی دی تھی نے اس جوانی کو کہاں گزارا عمر کے بارے میں تو سوال ہے ہی وہ پورا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک لیکن جوانی کے متعلق الگ سے بتا میں انسان کی عمر کو پانچ پارٹس میں یا چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں تقسیم کر سکتا ہوں پیدائش سے لے کر بارہ سال تک یہ بچے کا بچپنا کہلاتا ہے بچپن بارہ سال سے چوبیس یا پچیس سال تک یہ بچے کی جوانی کا وقت کہلاتا ہے اور پچیس سال سے لے کر چالیس سال تک یہ جوانی کہلاتی ہے اور چالیس سال سے پچپن سال تک یہ ادھیڑ عمر کا حصہ کہلاتا ہے ادھیر جو نہ بڑھاپے میں شامل ہے نہ جوانی میں شامل ہے یہ بیچ کی عمر کہلاتی ہے اور پچپن سال کے بعد آپ جتنا کراس کریں گے مسند احمد کی حدیث کے مطابق یہ بڑھاپے کی لسٹ میں اور فہرست میں آتا ہے اسلامی سینٹر کالونی گجر چوک کراچی وان وارن سبا اور شام کا لفظ نوجوانی اور جوانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ نوجوانی اور جوانی کے متعلق الگ سے سوال کرے گا بارہ سال سے لے کر پچیس اور پچیس سال سے لے کر چالیس سال تک آئے نوجوانوں تم نے کیا کام کیا ہر نوجوان احتساب نفس کا مالک ہے خود اپنا حساب کرے قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے یا مرتق اللہ ول تنظر نب سما قدم ادلی لو اے ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون تیاری کر لی؟ حساب خود لو ہر انسان کو حساب لینا چاہیے <تصفح> عبد اللہ جب شام ہوا کرے تو تم صبح کا انتظار نہ کیا کرو اور جب شام ہو جایا کرے اور جب شبھ ہو جایا کرے تو تم شام کا انتظار نہ کیا کرو جب صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اس لیے کہ پتا نہیں صبح یا شام میں تم مردوں میں شمار کیے جاؤ یا زندوں میں یا زندوں میں شمار کیے جاؤ شا بھی جوانی کے متعلق اللہ الگ سے سوال کرے گا بتاؤ کیا کیا اور عرش قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا سات قسم کے انسان عرش ال کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا نفسا نفسی کا علم ہوگا یہ سورج آج ساڑھے نو کروڑ میل کی اونچائی پر ہے قیامت کے دن ایک میل کی اونچائی پر ہوگا ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کے اندر پائی جاتی ہے جس کا ننیاں نہیں سارے ننانوے پرسنٹ گرمی کو زون لیئر روک رہا ہے صرف آدھا پرسنٹ گرمی زمین پر پڑ رہی ہے تب تو اس کی گرمی کا حال یہ ہے کہ مئی اور جون میں ہم بل لگتے ہیں جب یہ سو پرسینٹ گرمی سورج کی زمین پر پڑ رہی ہوگی اور ساڑھے نو کروڑ نہیں بلکہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین بھی مٹی کی نہیں بلکہ تانبے کی ہوگی اور انسان ننگا ہوگا یحشر آسو یوم القیامت کی حساب نو اور انسان اپنی قبروں سے اٹھے گا ننگے پیر ہوگا ننگے جسم ہوگا وہ غیر مختون ہوگا اس کا ختنہ نہ ہوا ہوگا فطری حال میں اٹھے گا اما ایسا کہتی ہیں یا رسول اللہ اور اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے فرمایا ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی فرمایا باز اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو عورتیں مردوں کو دیکھیں گی فرمایا ہاں مرد عورتوں کو عورتیں مردوں کو دیکھیں گی عم عائشہ نے اے اللہ کے نبی تب تو ہوتے مارے شرم کے زمین میں گڑ جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے فرمایا اما عائشہ سے اللہ کے نبی نے وہ بیوی عائشہ او میری پیاری بیوی عائشہ عورتوں کو شرم سے گڑھنے کی زمین بھی نہ ملے گی اور مردوں کو شہابت سے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی اس لیے کہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مسند احمد کی صحیح روایت میں علامہ شاکر نے تعلیم لگائی ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہے علامہ شاکر کی تعلیق کے بعد میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ کی نیکیاں تو لی جائیں گی تو حضرت مریم چھپ جائیں گی کہیں عیسیٰ مجھ سے میرا بیٹا مجھ سے کہیں نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے مریم کی نیکیاں تو لی جائیں گی تو عیسیٰ چھپ جائیں گی کہیں کہ میری ماں مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس کے بعد میں آپ نے کہا جس کو پڑھنا قرآن کی آئے پڑھ لے یوم یفر المرنا خی و امی و وہی وہ صاحبتی بنی انسان بھاگے گا اپنے یوم یفر المرو میناخی اپنے بھائی سے بھاگے گا و ابھی و وہ امی اور اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے بھاگے گا و صاحبتی اور اپنی دیوی سے بھاگے گا وہ بنی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا سب کو نفسا کی پڑی ہوئی ہوگی پہلا سوال اور دوسرا سوال وان شبابی فی عرش الائی کے سائے میں ایسے موقع پر جب سورج کی چاسوش تبش کا عالم اور ایک میل کے ساتھ لے پر سورج زمین تعمیر کی لوگ ننگے ہوں گے اس حال میں صرف سات دن کے لوگ اللہ گرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ اللہ امام عادل وشاب اللہ وقت نہیں ہمیں اجازت دیتا کہ ہم ساتوں کی تشریح کر سکیں آپ کے سامنے ہمیں اس ٹکڑے سے آج مطلب ہے شاب الت اللہ اور اللہ کی کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے نشہ عبادت نشا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک نشا وہ ہوتا ہے جو شراب پلا کے کسی کو مدوش کر دیا جائے اور ایک نشا وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جوانی کا نشا لوگ کھٹڑ رہے ہیں سردی میں हैं رہے ہیں ٹرین میں کمبل اڑ رہے ہیں اور کچھ نوجوان اپنی شان دکھانے کے لیے ٹرین کی کھڑکی کھولتے ہیں سویٹر اتار دیتے ہیں چین کھول دیتے ہیں بٹن بھی کھولتے ہیں گویا کہ ان کو کوئی گرمی ہی محسوس نہیں سردی ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے چاہے وہ پانچ دن پھر ملیریا میں رہے گھر جانے کے بعد لیکن اس وقت اس کی شان نیچی نہیں ہونی چاہیے ایک یہ بھی جوانی کا نشہ ہوتا ہے فرمائے ایک نشہ وہ ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے النشا فی عبادت اللہ ایک وہ نشہ ہے ابھی زہر پڑھ کے آیا ارے اصر کی اذان کب ہوگی اصر کی فکر لگ گئی اصر پڑھ کے آیا مغرب کی فکر لگی ہے مغرب پڑھ کے آیا ایشا کی فکر لگی ہوئی ہے یہاں اس جوانی کے نشے وہ نشہ مراد ہے جو اپنے رب کی عبادت کی طرف وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے ساتھ وان شبابی فیماب تیسرا سوال ہوگا یہاں جس کوالٹی کے لوگ ہیں وہ بھی سنیں میں پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں بتاتا سن لیجئے پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ پیسے کو جائز طریقے سے کمانا اور جائز مقام پہ خرچ کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے آج اسلام کو جتنی دولت کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں شاید کسی مذہب کو لیکن وہ جائز طریقے سے آنی چاہیے اور جائز مقام پر خرچ ہونی چاہیے تیسرا سوال اللہ کرے گا قیامت کے دن من عینت امال مال کے بارے میں سوال ہوگا من اینت تص اس کو کمایا تو نے کہاں سے ہے کہاں سے اس کو حاصل کیا ہر نوجوان سوچ لے ہر انسان سوچے کہ کوئی، کہاں سے یہ مال کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہے مینتا سب کہاں سے اس نے کمایا اور چوتھا سوال اس کے بعد اور خرچ کہاں کیا نے یعنی کمائی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کمایا کہاں سے پھر یہ سوال ہوگا ٹھیک ہے کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا نے خرچ کہاں کیا اس کا بھی جواب دینا ہے اسی کی تیاری کے لیے آئے ہیں حضرت غزوہ تبو کا موقع تھا اللہ کے نبیوں کو نبی کو اونٹ کی ضرورت پڑ گئی تھی اونٹوں کی جنگ میں لڑنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کی راہ میں سو اونٹ دے اللہ کے نبی کے پیارے داماد حضرت عثمان اٹھتے کہتے ہیں اللہ کے رسول سو اونٹ میں نے دیے آپ نے کہا وہ لوگ عثمان سو دے چکا ہے کوئی اور ہے جو سو اونٹ دے عثمان ہے پھر اٹھے کہنے لگے میں سو اور دیتا ہوں آپ نے کہا ہے کوئی جو عثمان کھلا وہ سو اور دے پھر عثمان اٹھے اللہ کے نبی میں سو اور دیتے فرمائے بیٹھ جاؤ تم تین دے چکے ہو اب میں اسمان سے نہیں اسمان کے سوال کر رہا ہوں کوئی ہے جو سوان چوتھی بار اور میں نے تم سے اب نہیں کہا تم چار دے چکے ہو بیٹھ جاؤ پانچویں بار کے اللہ کی نبی میں سو اور دیتا ہوں آپ نے کہا پانچ سو اب میں جو آج تک کسی کے بارے میں نہیں نکلے آپ نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا عثمان ماں ملا بادل آئے میرے سارے غور سے سن لو، کوئی نقصان نہیں عثمان, عثمان،, عثمان،, عثمان، سارے, کے سارے صحبہ آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے رہے گا سب کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں ت یہ سوال سب سے ہو لاتا مقدمہ یوم قیاما قیامت کو اسی لیے قیامت کہتے ہیں قاما یقوبوں کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ٹھہر جانا یا کھڑے ہونا یو ملک قیامت کا دن ٹھہر جائے گا سورج اپنی جگہ پر رک جائے گا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے گا اس لیے اس دن کو کہتے ہیں یوم قیاما یا या یوم الاخر اور اسی کو بائبل میں کہتے ہیں لاسٹ ڈے آف ججمنٹ دونوں نام بائبل میں آئے فیصلے کر کسی نفس پر ذرہ برابر کوئی نقصان کوئی انتقام نہیں آج تم نے ایک قتل کیا چلو تمہیں ایک قتل کر دیا گیا کسی انسان نے دس قتل کیا اس کو سزا کس طریقے سے ملے گی ایک انسان دس قتل کرتا ہے ہماری حکومت سزا یہ دیتی ہے کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو پھانسی دے دو ارے ہمیں تو ایک قتل کی سزا ملی ہے ہم نے تو دس قتل کیے ہیں ابھی نو قتل کی سزا باقی ہے دنیا کی کوئی عدالت تو اس کو پوری پوری سزا نہیں دے سکتی ہے اس لیے ایک عدالت ایسی ہے جو انسان کو اس کے اعمال کی پوری پوری سزا دے گی اور وہ اڈے آف ججمنٹ فیصلے کا آخری دن اور وہ ہوگا قیامت کا دن جہاں ہمیں ہمارے اور جرم جرائم کی سزا اور ہمارے انعامات کی پوری پوری جزا ہم کو ملے گی پوری پوری جزا ہم کو ملے گا پانچواں آخری سوال ہوگا علم کے متعلق بتا حاصل کیا تھا تو اس کو دوسروں تک کیسے پہنچایا کتنا پہنچایا بڑا زبردست معاملہ میرے بھائی مجھے جمعہ کا خطبہ اجازت نہیں دیتا آگے جانے کی اتنا بتا دوں کہ حضرت ابو ہورا سے جب کسی نے کہا مجھے کوئی ایسی حدیث سنا ہو جو آپ نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو حضرت ابو فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اتنا کہا اور چیخ ماری اور بے, بے ہوشوں کے زمین کے اوپر گر گئی بخاری کا واقعہ ہے پھر اٹھے ہوش آیا آئے لوگوں میں کیسے ابھی اس کو سنانے جا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی زبان سے سنی اور اسی جگہ پر سنی جہاں میں ہوں اتنا کہا دردناک چیخ ماری اور بے ہوشوں کے زمین کے اوپر گر گئے تیسری بار جب ہوش آئے کہنے لگے او لوگوں دو آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو ڈائریکٹ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے اسی جگہ پر سنا ہے میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا اردا اور پھر دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر تیسری بار بھی گر گئے چوتھی بار لوگوں نے کہا برا رہا سب لوگ کچھ تو بتاؤ فرمایا میں نے اللہ کی نبی سے سنا ہے جہنم سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں سے بہتائی جائے گی جہنم میں سب سے پہلے اور جہنم میں آگ انہیں سے سلگائی جائے گی سب سے پہلے وہ شہید کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جس نے میدان جنگ میں جہاد تو کیا ہوگا لڑا تو ہوگا گردن تو کٹائی ہوگی لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لوگ بہت بڑا بہادر گئے وہ شہید اور اس امیر کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات و زکاط تو بہت دی ہوگی لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے اس کا ثواب ملے بلکہ لوگ اس کو بہت بڑا داتا کہیں بہت بڑا اللہ کی میں لٹانے والا کہیں اس امیر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور تیسرے نمبر پر اس عالمی قرآن اور عالمی حدیث کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے بڑی بڑی کتابیں تو لکھی ہوں گی بہت بڑی بڑی تقریریں تو کی ہوں گی لیکن اس لیے نہیں کہ لوگ اس کی تقریروں سے عمل پہ رہا بلکہ اس لیے اس لیے کہ لوگ اس کی تحریر و تقریروں سے اس کو یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا مقرر ہے بہت بڑا محرر ہے بہت بڑا کتاب و قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے دنیا میں جو عزت وہ چاہتا تھا وہ اس کو مل گئی لہذا ان تینوں سے جہنم سلگائی جائے گی لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے ابیر آگے کہہ رہے لوگ مجھے ڈر لگتا ہے میں تم میں میں سب سے زیادہ حدیثوں کا بیان کرنے والا ہوں اور میں نے سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت میں نے کی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کئی جہنم سب سے پہلے مجھ سے نسل گائی جائے یہ کہا اور چوکی مرتبہ بھی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گئے واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کی میدان محشر کا دن اور قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے سامنے کیسا ہوگا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان پاس سوالات کی تیاری کریں جمعہ کا خطبہ میں نے پہلی ہی مختصر ہوتا اور ہونا بھی چاہیے امید ہے انشاءاللہ اللہ پھر کسی دوسرے موقع پر ہم سیر حاصل بحث کریں گے اور اس کو ہم ذرا تفصیل سے قیامت اور قیامت کی نشانیاں اور قیامت کا وقوع کس طریقے سے ہوگا یہ پوری حالات ہم ان کبھی دوسرے موقع پر آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان پاس سوالات کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور جب قیامت کے دن تو ہم سے یہ سوالات کرے تو ہمارے لیے ان سوالات کا جواب دینے میں آسانی پیدا فرما و ما علینا الا البلاغ المبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن ومن يضل الفلاحه دالا واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشال امور محدثاتها وكل محدثه بداعة وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلا آل محمد کما ﷺ وعلا آل عبراحیم وعلا آل عبراحیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراحیم وعلا آل عبراحیم انك حمید مجید ان اللہ يامر بل عدل والحسان و اطائذ القربہ و ينحان الفحشائے والمنکر والبغی استم لعلکم تذکرون اذکر الله یذکركم وذعوه یستجب لکم ولا ذکر الله تعالی عالی لواتر